استاد و مصاف سوری حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سب سے پہلی تعلیف اصور اسلامی الجہادی فی سوریہ آلام و منوال کے سوریا کا اسلامی جہادی انقلاب درد اور آرزو میں میں نے یہ لکھا تھا یہ کتاب استاد کہہ رہے ہیں کہ انیس ستاسی میں میں نے شائع کی تھی اس میں میں نے یہ لکھا تھا ان آدی کہ ہر جہادی نسل کو چاہیے کہ وہ اپنے عملی نظریات کو ذاتی تجربات کی بنیاد پر قائم کرے ذاتی تجربات کی بنیاد پر ہوں گے تو پھر وہ کیسے آگے بڑھے گا اس کو تو پتا نہیں سب کہتے ہیں کہ وہ ائیرہ تجار اور اپنے ان ذاتی تجربات کو سلیف صالحین کے صادق تجربات کے مطابق وہ آگے بڑھائے ترقی دے ان کے تجربات کی روشنی میں آگے بڑھے ہاں عملی نظریہ بنانے کے لیے ظاہر سی بات ذاتی تجربہ بھی چاہیے لیکن اس ذاتی تجربے کو وہ کیا کریں صلیف صالحین کے تجربات کی روشنی میں آگے بڑھائیں بات سمجھ میں آ ہاں عملی نظریہ جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ذاتی تجربہ کرنا ہوگا آپ بم بنانا چاہتے ہیں تو نظریہ آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ عملی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو خود کرنا ہوگا نا تو خود کرنے کے لیے آپ سے پہلے جو اس فن کے ماہرین ہیں ان کے تجربات سے آپ فائدہ اٹھائے مقصد یہ ہے کہ عملی جو بھی نظریہ آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ذاتی تجربہ آپ کریں اور ذاتی تجربے کو آپ بڑوں کے اور آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی تجربات کی روشنی میں آپ آگے بڑھائیں ترقی دیں اور اس طرح یہ فرماتے ہیں کہ جہادی عملی نظریہ یہ خوبصورت خوبصورت میزوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کے دماغوں میں نہیں پیدا ہوتے اور نہ ہی یہ آرام اور راحت کی زندگی گزارنے والوں کے دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی اس طرح کے لوگوں کے دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں جو کہ ایک تنظیمی اور ادارتی کام کے ذریعے اپنے کام کو چلاتے ہیں کہ امیر صاحب نے کہا نائب نے کہا معمور نے کہا اپنا کوئی ذاتی تجربہ ان کا نہیں ہے بلطول ادوفی خناد قلقال وصاحات بلکہ یہ عملی جہادی نظریہ یہ کہاں پیدا ہوتا ہے یہ جہادی مورچوں میں اور تربیت کے میدانوں میں پیدا ہوتا ہے وہ مسال المحنتی و اتونیہ اور یہ آزمائش کی بھٹیوں سے گزر کر پیدا ہوتا ہے نویتن تکلف و اصحابہ النا یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ صاحب نظریے کو مشقت میں ڈالتا ہے اور انہیں ہر غلطی اور ہر تجربے کی قیمت خون کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے ان کی ہر غلطی کی قیمت کیا ہے خون ہے خون خون کی صورت میں انہیں اور آزمائشوں اور تکالیف کی صورت میں انہیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور ان کے پیچھے آنے والے ان سے پہلے گزر چکے بزرگوں کے صحیح نقش قدم پر پھر چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں اس لئے کہ پہلے والوں نے تجربات کیے ہیں خون بہا ہے آزمائشوں اور امتحانات کی بھٹیوں سے وہ گزرے ہیں تو ان کے بعد جو آئے ہیں وہ نقش قدم دیکھ دیکھ کر چلتے ہیں تو عملی تجربات تو ظاہر سی بات آپ کو خود بھی مورچے میں اترنا پڑے گا لیکن بڑوں کی روشنی میں آپ ان تجربات کو پھر آگے بڑھائیں بات سمجھ میں آ رہی ہے جہادی عملی جو نظریہ ہے یہ کتابیں لکھنے سے تعلیفات و تصنیفات کے ذریعے پیدا نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو ضرور سنگروں میں جانا پڑے گا مورچوں میں جانا پڑے گا جیل کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا ہوا کھانی پڑے گی لیکن یہ کہ اب ان نظریات کو آپ نے آگے بڑھانا ہے ترقی دینی ہے تو پھر بڑو کے نقش قدم پر چلیں استاد نے یہاں بہت ہی ایک نقطے کی بات کی ہے ان تجارب الفاشی لباہر کہ ناکام تجربے بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں تو پھر سوال پیدا ہو کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر جب تجربہ ناکام ہے تو پھر اتنا خرچہ اور اتنا خون دینے کی اور مشقتیں اٹھانے کی ضرورت کیا ہے تو استاد کہہ رہے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ناکامی کامیابی سے زیادہ انسان کو سبق سکھاتی ہے ٹھیک ہے یا نہیں غلبے اور کامیابی سے زیادہ انسان ناکامیوں سے سیکھتا ہے سمحان اللہ. کہ انسان جو ٹھوکرے کھاتا ہے غلطیاں کرتا ہے ناکامیاں دیکھتا ہے ان سے زیادہ سیکھتا ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے تجربہ کار آدمی کے ہاں اور بھی تجربہ جمع ہوتا ہے ان ناکامیوں سے اس نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے پھر اگر اس کو اللہ تعالی کی طرف سے ثابت قدمی بھی مل جائے ناکامی ہوئی ہے ایک تجربے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت قدمی بھی اس کو نصیب ہو گئی ہے دوبارہ کام ہو کر رہا ہے اور دوبارہ سے اپنا سفر اس نے شروع کیا ہے فعین اردیت التسار الحاسم القادم بدن تو اس کا یہ تجربہ اور اس کے ناکامی کے تجربات اس کے لیے ایک ایسی زمین کرتے ہیں کہ اس میں انشاء اللہ اللہ کے فضل سے اس کو غلبہ نصیب ہو سکتا ہے بات سمجھ رہی ہے ایک شخص ناکامی دیکھتا ہے اس کے باوجود ڈٹ جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے اپنے راستے کو ٹھیک کر کے دوبارہ چلتا ہے اللہ کے فضل سے تو ایسا شخص جو ہے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوتا ہے اس لیے اس کے تجربات میں بہت اضافہ ہوتا ہے کیسے سمجھے تو وہ ناکام تجربات جن کی قیمت بہت زیادہ ہے اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ان ناکام تجربات کے ذریعے انسان جو ہے بہت کچھ سیکھتا ہے بلکہ استاد یہ فرما رہے ہیں کہ کامیابی سے زیادہ انسان ناکامیوں سے سیکھتا ہے اللہ تعالی ہمارے حوصلے اور ہمارے عزائم کو کمزور نہ فرمائے بلکہ اللہ تعالی ہمارے حوصلوں میں اور ہمارے ولولے میں اور ہمارے عزائم میں مزید اضافہ فرمائے استاد کہتے ہیں کہ میں خود بہت زیادہ کڑوے جہادی تجربات سے گزرا ہوں اور مجاہدین کے ساتھ رہ کر اور ان کے ساتھ میدانوں میں وقت گزار کر میں نے بہت زیادہ قیمتی تجربات حاصل کیے ہیں ایسے لوگوں سے حاصل کیے جنہوں نے وہ تجربات خود کیے اور پھر بعد میں میں نے اس زمانے کے انقلابات اور اس زمانے کی تحریکات ان کے دوسرے تجربات کو بھی تقابلی جائزہ لیا اپنے دوستوں اور اس زمانے کے دوسرے انقلابی جماعتوں اور تحریکات کے تجربات کا میں نے تقابل کیا اور اس کے بعد میں نے یہ کوشش کی کہ سب کو اس کتاب کے اندر جمع کیا جائے اور اگلے آنے والی نسل کے لیے ایک عملی نظریہ پیش کیا جائے تاکہ وہ اللہ کی توفیق سے ہمارے پیچھے پیچھے چل کر آئے میرے دوستو اسد آخر میں اس موضوع کو اس نقطے کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ اور اس کی مغربی تہذیب جو کہ اس زمانے میں ہم پر اور انسانیت پر مسلط ہو گئی ہے یہ ایک بیماری ہے بیماری بیماری کے لفظ کے جتنے بھی معنی ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب ان پر منتخب ہوتے ہیں یہ ایک مرض ہے مرض امریکہ اور اس کی مغربی تہذیب و ثقافت یہ ایک بیماری ہے ایک مرض ہے اور ہر بیماری کی مصیبت اور اس کی دوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں موجود ہے کہ بیماری یہ ہے اور اس بیماری کی ہلاکت اور تباہی یہ ہے اور اس کی دوا یہ ہے یہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں موجود ہے مَا انزل اللَّهُ مِن دَائِن اِلَّا وَأَنزَلَ لَهُ کہ اللہ تعالی نے کوئی بھی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کی دوا بھی نازل کی ہے اللہ تعالی نے کوئی بھی مرض پیدا نہیں کیا مگر اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے بتایا ہے آرف من آرف جاننے والا اسے جان چکا وہ جہیلا من جہیلا ہو اور جو اسے نہ جان سکا وہ اسے نہ جان سکا یہاں پر بیماری کی مصیبت کا تذکرہ بھی ہے کہ جو نہیں جانتا اس کے اوپر یہ مصیبت ہے اور جو جان گیا اس کے لیے اس میں علاج ہے لیکن یہ بات طے کہ دوائی سب کی موجود ہے بات سمجھ میں رہی ہے سب بیماریوں کا علاج اللہ تعالی نے نازل کیا ہے اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس دوا کی تشخیص کروں لال سی ردا انشاء اللہ ومن سیسیر خطا من مضا اللہ تعالی ہمیں اور جو بھی ہمارے پیچھے چلیں گے اللہ تعالی ان سب کو ان لوگوں میں سے بنا دے گا شاید کہ جو اس بیماری کی دوا کو جان چکے ہیں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنا دے ہمارے صلیح صالحین کو بھی اور ہمیں بھی کہ جو لوگ اس بیماری کی دوا کو اور علاج کو سمجھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں پھر شاید کہ ہم اس دوا کو جان لینے کے بعد اس علاج کو جان لینے کے بعد نستی و انوریح امتنا شاید کہ ہم اپنی امت کو آرام پہنچا سکے شاید کہ ہم اپنی امت کو نجات دلا سکے اور شاید کہ ہم پوری انسانیت کو آرام دلا سکے من آرا دہاد دا امریکہ و خلاف ہے اس بیماری یعنی امریکہ اور اس کے حلیف اس بیماری سے اور اس کے علاوہ جو انہوں نے خصوصی طور پر کائنات میں انسانیت پر اور مسلمانوں پر جو مصیبتیں لائی ہیں شاید کہ ہم اس کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس بیماری کا علاج کرنے میں شاید کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور اپنی امت کو ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کو شاید ہم آزادی دلانے میں اور آرام و راحت دلانے میں کامیاب ہو جائیں فیقون وفیدہ فِي علی کا شفا ابیز تو اس دوا کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ اللہ شفا حاصل ہوگی اس بیماری کی تشخیص تو ہو چکی ہے کہ وہ امریکہ ہے اور اس کے حلیف ہیں اور اس کے دوست ہیں اور اس کے ایجنٹ ہیں اس بیماری کی جو دوا ہے اس کی تشخیص انشاءاللہ اس کتاب میں مسلسل ہمارے سامنے آتی رہے گی اللہ تعالی ہمیں اس بیماری یعنی امریکہ اور اس کے ایجنٹوں کے خلاف دوا یعنی عالمی جہاد میں مصروف رہ کر جام شہادت پینے کی توفی خطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں جس طرح روس کو ٹوٹتے ہوئے ہم نے ہمارے اکادرین نے دیکھا اسی طرح اللہ تعالی ہمیں امریکہ کو بکھرتے ہوئے ہمیں اور ہماری اولاد کو اللہ تعالی دکھائے آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته